و اللہ سراط اللہی وعیر علیہم ولد جب ہم حضرت مسیح مدلاۃسلام کے صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کی نیک فطرت ان کی صداقت کی پہچان کے لیے تڑپ ان کی جان مال قربان کرنے کے لیے تڑپ اور کوشش اور ان کے حضرت مسن علیہ السلام سے عشق و محبت کے اپنے اپنے ذوق اور سمجھ کے مطابق معیار اور اس کا اظہار نظر آتا ہے غرض کہ یہ وہ آخرین تھے جو پہلوں سے ملنے کے لیے اپنے اپنے رنگ میں حق ادا کرنے والے بننے کے لیے کوشش کرنے والے تھے ہر ایک کا اپنے انداز تھا اور ان کو دیکھنے والوں اور ان سے قریبی تعلق والوں نے بھی ان صحابہ کے ہر انداز اور اخلاق و کردار سے اپنے اپنے رنگ نصیحت حاصل کی یا بعض باتوں سے بتائیں جخص کیے اگر دوسرے معروف ہو تو خود بھی صحابہ میں سے تھے اور تقریباً تمام صحابہ سے یا جن کے واقعات آپ بیان فرماتے ہیں ان سے آپ کا ذاتی تعلق بھی تھا آپ جب صحابہ کے حوالے سے بات کر کے ان سے نتائج اخذ کر کے نصیحت کرتے ہیں تو ان رسائیں کا دل پر ایک خاص اثر بھی ہوتا ہے بار دفعہ ہم کسی واقعے سے ایک پہلو لیتے ہیں لیکن جب غور کریں تو مختلف پہلو سامنے نظر آتے ہیں اور ایک ہی واقعہ مختلف رنگ میں نصیحت بن جاتا ہے مثلا مولوی برحان الدین صاحب جیلوی کا واقعہ ہے اس کو مسلم اور انہوں نے میرے رنگ میں بیان فرمایا ہے ان کی بیت کا واقعہ تھا مول برہان الدین صاحب نے حضرت حضرت وسیم علیہ السلام سے جو جو پہلی دفعہ ملاقات کی ہے وہ بھی حضرت مسلم مسلمات ایک لطیفہ ہی ہے کہتے تھے کہ میں کادیان میں آیا لیکن حضرت صاحب کو حضرت صاحب حضرت مسیم علیہ السلام گرداسپور میں تھے. اس لیے وہاں گیا جس مکان میں مسیح علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے اس کے ایک طرف باف تھا حامد علی مرحوم دروازے پہ بیٹھا تھا یہ وہ بیان کرتے ہیں تو اس نے مجھے کہا یعنی مولوی صاحب کو کہا نہیں انہوں نے مولوی صاحب کو اندر جانے کی اجازت نہ دی مگر وہ کہتے ہیں کہ میں چپ کر دروازے تک پہنچ گیا آستگی سے دروازہ کھول کر جو دیکھا تو حضرت صاحب پہل رہے تھے اور جلدی جلدی لمبے لمبے قدم اٹھاتے تھے یہ پہلے بھی ہم واقعہ کئی لوگ سن چکے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں جھٹ پیچھے کو مڑا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص صادق ہے جو جلدی جلدی ٹہل رہا ہے ضرور اس نے کسی دور کی منظر پر بھی پہنچنا ہے تبھی تو یہ جلدی جلدی چل رہا ہے مسلم آتے ہیں کہ وہابی ہو کر مولوی صاحب مولوی ابرآمدین سلجین بھی وہاں بھی تھے وہاں بھی ہو کر مولوی صاحب کا اس قسم کا خیال کرنا عجیب سی بات ہے ورنہ عموماً یہ لوگ خشک ہوتے ہیں یعنی وہاں لوگ عموماً خشک ہوتے ہیں شدت پسندی ہوتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولوی صاحب کو صداقت کی پہچان کروانی تھی تو نہ ان کو کسی پرانی دلیل کو سمجھنے کا خیال آیا نہ کسی حدیث کی دلیل کو سمجھنے کا خیال آیا نہ کسی اور قسم دلیل کا وہ ابھی تو آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی شدت سے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بھائی وہ علام کے دروازے بند ہو گئے پھر ایسے خیالات بھی ہیں کہ نازو اللہ یہ بھی کہ نبی یا ولی کو ہم پر کیا فضیلت ہے جس طرح ہم نے جس طرح باقی لوگ ہیں نبی بھی انسان ہیں ولی بھی انسان ہیں ان کے اس غلط تصور کو رد کرتے ہوئے مفتظ بیان بھی کر دوں شرناپتوں بازوں کو ایک جگہ حضرت وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو وجود بھی ایک بارش ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجہ کی اعلیٰ درجہ کا روشن وجود ہوتا ہے خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے انبیاء کے لیے اس میں برکات ہوتے ہیں اپنے جیسے سمجھ لینا یعنی بھاپیوں کا یہ خیال کہ وہ ہمارے جیسے ہی ہوتے انسان ہیں اپنے جیسے سمجھ لینا ظلم ہے اولیاء لیا و امبیا سے محبت رکھنے سے ایمانی کو بت بڑھتی ہے اب یہ خاص چیز ہے کہ بیا اولیاء سے محبت رکھنے سے ایمانی کو بت بڑھتی ہے بہرحال حضرت مولوی برہم الدین صاحب کی نیک فطرت نے حضرت مسیم علیہ السلام کے تیز چلنے کو ہی صداقت کا نشان سمجھ گیا اللہ تعالی کے خاص پیار کی نظر تھی جو از مولوی صاحب پر پڑی ورنہ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دلائل سن کر نشان دیکھ کر پھر بھی نہیں مانتے <تصفح> یہ بھی درست نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سارے وہاں بھی سخت دل دو ہو گئے ہیں یہ ہوتے ہیں ہزاروں ایسے ہیں افریقہ میں جو مسلم علیہ السلاط اسلام کی صداقت کے قائل ہوئے اور آپ کی بیت میں آئے وہی ولام کی ہر وقت ضرورت کا ان لوگوں کو احساس بھی ہوا اور یہ پتہ چلا کہ اولیاء اور انبیاء بارش کی طرح ہیں جن کے آنے سے زمین سرس شداب ہوتی ہے بس روحانی سر کے لیے سرسبزی کے لیے الہام کا جاری رہنا بھی ضروری ہے پھر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت سیٹ عبد الرحمٰن صاحب مدراسی کے اخلاص و قربانی کا شیر ربد الرم صاحب مدراس کے حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں احمدی ہوئے انہوں نے بڑا اخلاص تھا اور خوب تبلیغ کرنے والے تھے ان کا ایک واقعہ حضرت مسین علیہ السلات و بڑے درد سے سنایا کرتے تھے حضرت ہیں کہ مجھے بھی جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ان کے لیے دعا کی تاریخ ہوتی ہے ابتدا میں ان کی مالی حالت بڑی اچھی تھی اور اس وقت وہ دین کے لیے بڑی قربانی کرتے تھے تین سو چار سو پانچ سو روپئے تک مہوار چندہ بھیجتے تھے خدا کی قدرت وہ بعض غلط آ, کام غلط کر بیٹھے یعنی تجارتی لحاظ سے غلط کام جو فیصلے سے غلط فیصلے کیے انہوں نے اور اس وجہ سے ان کی تجارت بالکل تباہ ہو گئی مسلم اللہ صلاحۃ وسلام کو یہ الہام انہی کے متعلق ہوا تھا کہ قادر ہے وہ بار جو ٹوٹا کام بنا دے بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے جب یہ الہام ہوا تو پہلا مصرے کی طرف ہی خیال گیا اور قادر ہے وہ بار جو ٹوٹا کام بنا دے سے یہ سمجھا گیا کہ سیٹ صاحب کو کاروبار درست ہو جائے گا اور دوسرے مصرے, مصرے کو جو بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے کی طرف ذہن نہ گیا کسی کا کہ پہلا کام پہلے کام بن کر بنے گا پھر بگڑ بھی جائے گا بلکہ اسے یہ ایک عام اصول سمجھا گیا شیر صاحب کے کاروبار کو دھکا لگنے کے بعد دو تین سال حالت اچھی ہو گئی جب یہ غلام ہوا اس کے بعد متاروبار پھر چمک اٹھا حالت اچھی ہو گئی مگر پھر دوبارہ خراب ہو گئی اور یہاں تک حالت پہنچ گئی کہ بعض اوقات کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس پشنا ہوتا تھا ایک دن حضرت مسیمہ الد اسلاط اسلام نے عجیب محبت کے رنگ میں ان کا ذکر کیا فرمایا سیٹ عبدالرحمٰن حاجی اللہ رکھا صاحب کا اخلاص کتنا بڑا ہوا تھا پانچ سو روپئے کی رقم تھی جو انہوں نے اس موقع پہ بھیجی تھی رقم کوئی آئی تھی اس کو دیکھ کے ذکر ہوا تھا کسی دوست نے ان کی مشکلات کو دیکھ کر دو تین ہزار روپیہ انہیں دیا کہ کوئی تجارتی کام شروع کر دیں یا برتنوں کی دکان کھولیں اس میں سے پانچ سو روپیہ انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام کو بھجوا دیا اور لکھا کہ مدت سے میں چندہ نہیں بھیج سکا اب میری غیرت نے برداشت نہ کیا کہ جب خدا تعالیٰ نے مجھے ایک رقم بھیجوائی ہے تو میں اس میں سے دین کے لیے کچھ نہ دوں غرض دین کے لیے ان کا اخلاص بہت بڑا ہوا تھا ان کے بارے میں مزید ایک جگہ تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ ان کی مالی قربانی ان کو اپنی مالی قربانی کا درد کس قدر تھا یعنی کس قدر درد سے قربانی کیا کرتے تھے اور نہ کرنے پر کس قدر بے چین ہوتے تھے حالت ہوتی تھی ان کی اس کا اظہار وہ کس طرح کیا کرتے تھے دوسروں سے بھی مسلم علم ہیں کہ جب ان کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی جیسا کہ ذکر ہوا بعض دوست ان کی مدد کرتے تھے جیسا کہ ذکر ہوا کہ بعض کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ایک دن حضرت مسلم علیہ السلام کے نام ایک غیر غیرحمدی کا منی آرڈر آیا جس نے لکھا تھا کہ شیٹھ عبد الرحمٰن میرے بڑے دوست ہیں مجھے ان پہ بہت حسن زندگی ہے اور ان کو بزرگ سمجھتا ہوں اور ان کا عقیبت مند ہوں کہ ایک روز میں نے یہ غیرمتی لکھتے ہیں کہ ایک روز میں نے ان کو بہت اسودہ دیکھا شیٹھ صاحب کو اور اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس روپیہ تھا تو میں حضرت مسلم علیہ والسلام کی خدمت میں دین کے لیے بھیجا کرتا تھا مگر اب نہیں بھیج سکتا ان کی اس بات کا یہ غیر غیرحمدی کہتے ہیں کہ میری طبیعت پہ بڑا اثر ہوا اور میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کو دو یا تین سو روپیہ ماوار بھیجا کروں گا چنانچہ اس ویرحمدی نے آپ کو روپیہ بھیجنا شروع کر دیا تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیٹ صاحب کی طرف سے ایک منی آرڈر آیا جو شاید تین یا چار سو کا تھا حضرت مسیمہ اللہ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ منی آڈر منی آڈر سیٹ صاحب کرا ہے ان کی مالی حالت تو بڑی خطرناک ہے پھر کس طرح بھیج دیا رقم بعد میں ان کا کھاتا آیا اس میں لکھا تھا کہ مجھ پر کچھ قرض ہو گیا تھا جسے اتارنے کے لیے میں نے اپنے دوست سے کچھ روپیہ لیا پھر مجھے خیال آیا کہ کچھ آپ کو بھیج دوں کچھ تو قرض اتار دیا اور کچھ آپ کو بھیج رہا ہوں یہ ان کا اخلاص روپہ اور قربانی کا جذبہ پھر ایک جگہ مسلم مسیحم علیہ اسلام کے زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ کس طرح آپ کے دعوے کے بعد کہ آپ مسیح ماؤد ہیں اور اس لحاظ سے نبی اور رسول بھی ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کو یہ مقام ملائے نہ کہ کسی اپنے قابلیت کی وجہ سے پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت آپ کے خلاف ہو گئی اب تک ہم عید مظاہرہ دیکھتے ہیں پھر مسلمانوں اور دیکھتے ہیں پھر تمام مذہب کو جو آپ نے چیلنج کیا اس کی وجہ سے عیسائی بھی اور ہندو بھی آپ کے خلاف ہو گئے اور حضرت مزم اللہ اسلام کی تزلیم کی بڑی کوششیں کی گئیں آپ پر مقدمات قائم کیے گئے حتیٰ کہ متواتر تین ماہ تک عام سرکاری رخصتوں کے علاوہ برابر روزانہ کئی کئی گھنٹے آپ کو عدالت میں کھڑا رہنا پڑتا ایک دن میں اپنی اسٹیٹ نے دشمنی کی وجہ سے پانی تک پینے کی اجازت نہیں فرماتے ہیں کہ ہم آج ان باتوں کو بھول گئے ہیں مگر اس زمانے کے مخلصین کے لیے یہ ایک بہت بڑا اطلاع تھا وہ ایک طرف تو خدا تعالی کا یہ وعدہ سنتے تھے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے بھر کر ڈھونڈیں گے اور تیرے مان تیرے نام ماننے والے دنیا میں ادنا اقوام کی طرح رہ جائیں گے مگر دوسری طرف دیکھتے تھے کہ ایک معمولی چار پانچ سو روپے تنخواہ لینے والا ہندو مجسٹریٹ آپ کو کھڑا رکھتا ہے اور پانی تک پینے کی اجازت نہیں دیتا حتیٰ کہ آپ کھڑے کھڑے آپ کو کھڑے کھڑے سر چکلا جاتے اور پاؤں تھک جاتے ہیں کمزور ایمان والے حیران ہوتے ہوں گے کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اس قدر واتے ہیں ورزی کے یہ بھی ابتلاع بعض کے لیے اس لحاظ سے کہ یہ کتنی بے چارگی ہے اور بعض کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ اپنے ایمان کا یہی اقتدا سمجھتے تھے ان کا تقاضہ ایمان کا یہی تھا کہ ایسے مخالکین کو مار ہی ڈالیں بس مسلم اور ہیں کہ مجھے وہ نظارہ یاد ہے جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا کیس کا کہ ہماری جماعت میں ایک دوست تھے جن کو پروفیسر کہا جاتا تھا پہلے وہ ایندی جب نہیں تھے تو تاش وغیرہ کھیل کے بڑا کھیل ل... کیا کھیلا کرتے تھے بڑے اعلیٰ پیمانے پر یعنی جوا کرتے تھے کھیلتے تھے اچھے ہوشیار آدمی تھے اور چار پانچ سو روپیہ مہوار کما لیتے تھے اسی طرح تاش کے کھیل سے مگر احمدی ہونے پر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> بھی احمدیوں کے لیے ایک نصیحت ہے یو اگر پہلے کی عادت تھی احمدی ہونے پر یہ کام چھوڑ دیا اور معمولی دکان کر لی انہیں حضرت مسیم الاسلام سے عشق تھا اور غربت کا اخلاص سے جو غربت کو بڑے اخلاص سے برداشت کرتے تھے اس وجہ سے ان کی اخلاص کی ایک مثال مسلموں کو کہتے ہیں میں سناتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں جا کر کوئی دکان کی جو گاہک آتے انہیں تبلیغ کرتے ہوئے لڑ پڑتے تھے اگر گاہک کوئی ایسی بات کر دیتا تو مسلمان کے خلاف تو لڑ پڑتے خواجہ صاحب نے ایک دن خواجہ کمال الدین صاحب نے آ کر حضر وسیم علیہ السلام سے شکایت کی تو وسیم علیہ السلام نے محبت سے انہیں کہا کہ پروفیسر صاحب ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ نرمی اختیار کرو خدا تعالیٰ کی یہی تعلیم ہے حضرت وسیم علیہ السلام سمجھاتے جاتے تھے اور پروفیسر صاحب کا چہرہ سرخ ہوتا جاتا تھا ادب کی وجہ سے وہ بیچ میں تو نہ بولے مگر سب کچھ سن کر یہ کہنے لگے کہ میں اس نصیب کو نہیں مان سکتا پھر کہنے لگے کہ آپ کے پیر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ایک لفظ بھی کہے تو آپ موبائل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کتابیں لکھ دیتے ہیں مگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کو گاڑیاں دے تو چپ رہیں گے تو بظاہر فرماتے ہیں بظاہر یہ بے بےعدگی تھی مگر اس سے ان کے عشق کا پتہ ضرور لگ سکتا ہے دو بہرحال مقدمے کا ذکر ہو رہا تھا فیصلہ جس نے سنانا تھا مجسٹریٹ نے جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو لوگوں کو یقین تھا کہ مجسٹریٹ ضرور سزا دے دے گا اور بعض نہیں کہ قید کی سزا دے ادھر مخلصین جو تھے احمدی ان کے دل میں ایک لمحہ کے لیے بھی خیال نہیں آ سکتا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا عدالت کی طرف سے بھی زیادہ احتیاط کی گئی تھی پہرہ بھی زیادہ تھا یعنی پولیس بہت زیادہ تھی جب حض وسیم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے عدالت کے تو دوستوں نے پروفیسر صاحب کو باہر روک لیا کیونکہ یہ ان کی طبیعت کیونکہ ان کی طبیعت تیز تھی پروفیسر صاحب نے ایک بڑا سا پتھر ایک درخت کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا اور دوسرے سے مارتے ہیں کہ جس طرح ایک دیوانہ چیخ مارتا ہے زار زار روتے ہوئے دفتن وہ درخت کی طرف بھاگے اور وہاں سے پتھر اٹھا کر بے بےتحاشا عدالت کی طرف دوڑے اور اگر جماعت کے لوگ راستہ میں نہ روکتے تو وہ مجسٹریٹ کا سر پھوڑ دیتے انہوں نے خیال کر لیا کہ مجسٹریٹ ضرور سزا دے دے گا اور اسی خیال کے اثر کے متحد وہ اسے مارنے کے لیے آمادہ ہو گئے بس ایسے حالات میں بعض کے ایسے رد عمل ہوتے ہیں کمزور ایمانے والے مرتد ہو جاتے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایسی حالت تھی اور مخلصین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ جذباتی رنگ رکھنے والے جیسے پروفیسر صاحب تھے تھوڑے سے جذباتی بھی اور سیلے بھی اور بھی سوچ رکھنے والے وہ خود بدلا لینے کی بھی سوچ لیتے ہیں لیکن حضرت مسیم علیہ السلام کی طبیعت جو تعلیم ہے اور تربیت ہے جو ہمیں ہمارے لیے اسوا ہے اور ایک لائے عمل ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صبر اور حوصلے سے ہم نے ہمیشہ کام دینا ہے آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں انجام کا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہی ہونا ہے جس کی خبر اللہ تعالی نے دی ہے اور صبر اور دعا سے کام دینے والے انشاءاللہ اس کے نظارے دیکھیں گے بھی بعض دنوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کچھ دن اچھا ہے کوئی منوس ہے کچھ دن سفر کرو کسی میں نہ کرو بعض لوگ سوال کرتے رہتے ہیں مجھ سے بھی پوچھتے ہیں تو مسلموں اور اس کا تو اسلام کا بھی حوالہ باز باب پیش کر دیا جاتا ہے یا خز تما جان کا حوالہ پیش کر دیا جاتا ہے استما جان کا حوالہ یہ تھا کہ مسلم بہت نے لکھا بدھ والے دن یا بعض دنوں میں مجھے انہوں نے روکا سفر کرنے سے تو ان کی رخواب تھی یا وہم تھا تو اس کا تقاضہ تھا جس کی وجہ سے حضرت مسلم عہد نے لکھا ہے کوئی دن کی اہمیت نہیں حض مسیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے وزا فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ میں نے حضرت مسیم علیہ السلام کے حوالے سے کسی دن کو منحوس کہا ہے کہنے والے نے حضرت مسلم اور تو کہا کہ آپ ہی نے تو کسی کسی تقریب میں کہا تھا کہ منگل کے دن کے متعلق حضر مسیم علیہ سلاۃ والسلام کو شاید کوئی الہام ہوا تھا یا کوئی اور وجہ تھی کہ آپ اسے ناپسند فرمایا کرتے تھے میں نے کہا کہ میں نے تو صرف ایک روایت کی تشریح کی تھی مسلم اور رماتے ہیں کہ میں نے تو ایک روایت کی تشریح کی تھی یہ تو نہیں کہا تھا کہ منگل کا دن منسوخ ہے کیونکہ مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام کی طرف ایک ایسی روایت منسوخ کی جاتی ہے اس لیے میں نے بتایا تھا کہ اگر اس روایت کو درست تسلیم کیا جائے کہ شاید منگل کے دن سے آپ کو اس لیے تخویف کرائی گئی ہو کہ آپ کے آپ کی وفات منگل کے دن ہونے والی تھی مگر بعض لوگوں نے اس مخصوص بات کو جو محض آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی وسیع کر کے اسے قانون بنا لیا اور منگل کی نوسط کے قائل ہو گئے حالانکہ جو چیز خدا کی طرف سے ہو اس کی اس کو نوسط قرار دینا بڑی بھاری نادانی ہوتی ہے باقی رہی وہ روایت جو حضمس السلام کی طرف منسوخ کی جاتی ہے اگر وہ درست ہے تو اس نوست سے صرف وہ نوسط تھی کہ آپ کی وفات منگل کے دن ہونے والی تھی ورنہ جو خدا تعالیٰ نے خود تمام دنوں کو ببرکت کیا ہے اور تمام دنوں میں اپنی صفات کا اظہار کیا ہے تو اس کی موجودگی میں اگر کوئی روایت اس کے خلاف ہمارے سامنے آئے گی تو ہم کہیں گے کہ روایت بیان کرنے والے کو غلطی لگی ہے ہم ایسی روایت کو تسلیم نہیں کر سکتے اور یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہر ایک انسان کو بشریت کی وجہ سے بعض دفعہ کسی بات میں وہم ہو جاتا ہے ممکن ہے کہ ایسا ہی کوئی وہم منگل کی کسی دہشت کی وجہ سے حضط مسلمہ علیہ السلاۃ والسلام کو بھی ہو گیا ہو. مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دن منحوس سے ہم اس روایت میں یا تو راوی کو جھوٹا کہیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ شاید بشریت کے تقاضے کے متحد حضط مسلمہ علیہ السلاط اسلام کو اس بارے میں اس لیے بیان فرمایا ہے اس کو اس کے دن کے بارے میں اپنے لیے ورنہ مسئلے کے طور پر مسلم آتے ہیں مسئلے کے طور پر یہی حقیقت ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ سارے کے سارے دن برکت ہوتے ہیں مگر مسلمانوں نے اپنی بدقسمتی سے ایک ایک کر کے دنوں کو منحوس کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامل طور پر نوصرت اور اتبار کے نیچے آ گئے بعض لوگ اپنی عائضی میں زور سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کا بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے اور بعض اپنے نظریات کی سختی میں زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں یہ مزاج رکھنے والے دو اشخاص کے تھے جو دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اس کے ان کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیمہ اللہ صاحب اسلام کو زمانے میں ایک شخص حافظ محمد صاحب پشاور کے رہنے والے تھے پرانے کریم کے حافظ تھے اور سخت چشیلے اہم تھے میرا خیال ہے کہ وہ اہل حدیث میں رہ چکے تھے کیونکہ ان کے خیالات میں بہت زیادہ سختی پائی جاتی تھی وہ ایک دفعہ جلسے پر آئے ہوئے تھے اور کادیان سے واپس جا رہے تھے کہ راستے میں خدا تعالیٰ کی خشیت کے بارے میں باتیں شروع ہو گئیں کسی شخص نے کہا کہ اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے ہم لوگ تو بالکل ذلیل اور حقیر ہیں پتہ نہیں کہ خدا ہماری نماز بھی قبول کرتا ہے یا نہیں ہمارے روزے بھی قبول کرتا ہے یا نہیں ہماری زکوٰۃ اور حج بھی قبول کرتا ہے یا نہیں اس پر ایک دوسرا شخص بولا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں مومن بھی ہوں یا نہیں حافظ محمد صاحب ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے پشاور کے رہنے والے وہ یہ باتیں سنتے ہی اس شخص سے مخاطب ہوئے جس نے کہا تھا پتہ نہیں میں مومن بھی ہوں کہ نہیں کہنے لگے تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو یا نہیں اس نے کہا میں تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں سر کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے تو میں نے آج سے تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی باقیوں نے کہا کہ حافظ صاحب اس کی بات ٹھیک ہے ایمان کا مقام تو بہت بلند ہے کہنے لگے اچھا پھر میں تم سب کے پیچھے نماز پڑھنا اس لیے جب تم اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتے تو تمہارے پیچھے نماز کس نہ ہو سکتی ہے برس دوست پشاور پہنچے اور حافظ صاحب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چھوڑ دی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم تو اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتے میں تمہاری نماز پیچھے نماز کس طرح پڑھوں آخر جب فساد زیادہ بڑھ گیا تو حضرت مسیمہ علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ صاحب ٹھیک کہتے ہیں نے کہا تھا نا کہ تم کہتے میں مومن نہیں فرمایا حافظ صاحب ٹھیک کہتے ہیں مگر <سؤال> صرف یہی نہیں ٹھیک کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھنی ہم آیا کہ مگر یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہی چھوڑ دی کیونکہ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا لیکن بات ٹھیک ہے ہماری جماعت کے دوستوں کا فرض تھا کہ وہ اپنے آپ پر حسنظر نہیں کرتے جہاں تک کوشش کا سوال ہے انسان کو فرض ہے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے اور نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرے فمایا مگر یہ کہ مومن ہونے سے انکار کر دے یہ غلط طریقہ لباس آج کل گرمیوں میں تو یورپ میں نانگی ننگ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو لباس کو دینک بھی قرار دیا ہے اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں آج کل جیسا کہ میں نے کہا ریانی کوئی فیشن سمجھ لیا گیا ہے اب انتہا یہاں تک ہو گئی ہے کہ گزشتہ دنوں یہ خبر تھی کہ کسی جگہ مسلمان لڑکیوں کا جو سائیکل چلا رہا تھا سائیکل چلاتے ہوئے گرمی محسوس کی تو انہوں نے کپڑے اتار کیے گویا اب وہ زمانہ بھی آ گیا ہے جب جب جسم کے بعض حصے اخلاقن اور تبن بھی ننگے رکھنا مسلمانوں کے لیے میور نہیں سمجھا جاتا کیا کبھی کب تو وہ زمانہ تھا کہ کم از کم اخلاقن اور تباً ایک بہت بڑا طبقہ اس چیز کو میور سمجھتا تھا اور خاص طور پر مسلمانوں نے رضمسلم اعود ارانوں کے زمانے میں تو شاید ارانی یعنی آج کی نسبت ستر فیصد اسی فیصد بھی کم ہوگی لیکن اس وقت کے ایک مصور کا بیان جو تصویریں بناتا تھا پینٹنگ کرتا تھا اس کا بیان حضمسلم لکھا ہے کہ ایک مشہور انگریز مصور نے مضمون لکھا ہے جس میں اس نے عورتوں کو مخاطب کیا ہے آپ فرماتے ہیں آج کل یورپ کی عورتوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ ننگا کرتی چلی جاتی ہیں بہرحال وہ مشہور مصور لکھتا ہے کہ میں ایک مصور کی حیثیت سے عورتوں اور مردوں کے ننگے جسم دیکھنے کا اس قدر عادی ہوں کہ کسی دوسرے کو اس قدر دیکھنے کا کم موقع ملتا ہے اس لیے میں ایک ماہر فن کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ ننگا جسم خوبصورتی پیدا نہیں کرتا بلکہ بسا اوقات ایسی عورت مرد کی نکامیں بصول سمجھی جاتی ہے اس لیے عورتیں اگر اپنے جسموں کو اس لیے نگا رکھتی ہیں کہ حسن کی تعریف ہو تو بعض دفعہ تعریف کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے بس مسلم عورتماتے ہیں کہ یہ ایک ماہر فن کی رائے ہے جو یورپ کا رہنے والا ہے اور یہ رائے یہ رائے جو ہے بڑی وزن دار ہے اور بڑی معقول ہے اسی طرح مرد بھی اپنے عجیب عوری پھولیاں بنا لیتے ہیں اور لباس پہنتے ہیں جن سے ان کا وقار بھی ضائع ہوتا ہے اور بدستی بھی نمایاں ہوتی ہے لیکن آج کل تو آزادی کے نام پر چار آدمی اگر جمع ہو کر کوئی اظہار کر دیں تو اس بہودہ اظہار کو اہمیت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ مجموعی طور سے بد اخلاقی اور گراوٹ اور شکار ہوتا چلا جا رہا ہے آج سے ستر برس پہلے ایک مصور کا بیاسی برس پہلے جو مصور کا حق کا اظہار تھا آج کا مصور بھی شاید اپنے انداز میں اپنے اس اظہار کا اظہار نہ کر سکے ایماندارہ نہ رائے اور مشورہ نہ دے اور نہ کہ مصور کسی میں بھی ضرورت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اخلاقی طور پر انحطاط ہوتا چلا جا رہا ہے خوبصورتی کی پہچان بریانی بنتی جا رہی ہے یا بس یاد رکھنا چاہیے کہ خوبصورتی کی پہچان اور یعنی یا ظاہری حالت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے اس بارے میں حضرت مسلمت نے حضرت مسلمۃ السلام کے دو صحابہ کی ایک بحث کا ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلمۃ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ حصیفہ اول اور مولو عبد صاحب مرحوم کے درمیان آپس میں اس بات پہ بحث چھڑ گئی حضرت خلیفہ پر فرماتے تھے کہ خوبصورتی کا پہچاننا آسان نہیں ہے ہر شخص کی نگاہ قسم کا انداز, صحیح اندازہ نہیں کر سکتی یہ صرف طبیب ہی پہچان سکتا ہے کہ کون خوبصورت ہے اور کون بصورت مگر مولوی کو انسان فرماتے تھے کہ یہ کون سی مشکل بات ہے ہر آنکھ انسانی خوبصورتی کو پہچان سکتی ہے ظاہری طور پہ جو دیکھ لو پہچان سکتی وصلیفہ اول کا نقطۂ نگاہ یہ تھا کہ بے شک ہر نگاہ حسن کو اپنے طور پر پہچان لیتی ہے مگر اس شناخت میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور تبھی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کون میں خوبصورت ہے اور کون محض اوپر سے خوبصورت نظر آ رہا ہے اسی گفتگو میں حصلیفہ اول نے فرمایا کہ کیا آپ کے نزدیک یہاں کوئی مرد خوبصورت بھی ہے انہوں نے ایک نوجوان کا نام لیا. اور ادوپی ان صاحب نے جو اتفاقاً اس وقت سامنے آ گیا جب وہ بیسوری تھی کہنے لگے میرے خیال میں یہ خوبصورت ہے صلیفہ اول نے فرمایا کہ آپ کی نگاہ میں تو یہ خوبصورت ہے مگر دراصل اس کی ہڈیوں میں نقص ہے شکل دیکھ کے پہ جان لیے پھر آپ نے اسے قریب بلایا شلیفہ اول نے اور فرمایا میاں ذرا قمیض سے اٹھانا اس نے قمیض جو اٹھائی ٹیڑھی ہڈیوں کی ایک ایسی دھیانک شکل نظر آئی کہ مولوی عبد الکریم صاحب کہنے لگے کہ لَا والا اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس کے جسم کی بناوٹ میں یہ نقص ہے میں تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کو سمجھتا تھا بس ظاہری حسن بعض نظر آتا ہے جو اندر سے حسن نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے اگر بعض برائیوں کو ڈھانپنے کے لیے لباس کا حکم دیا ہے تو اس لیے کہ کچھ نہ کچھ انسان کی ذہنت بنی رہے اور انسان اسی سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے بس مسلم اور الطانوں نے ایک شخص کو ذکر فرمایا جن کا شہری کی اوقات کے بارے میں اپنا ایک نظریہ تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کس طرح رہنمائی فرمائی وہ بھی عجیب ہے ہم آتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ایک شخص ہوا کرتے تھے جسے لوگ فلاسفر کہتے تھے اور وہ فوت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مفرت رمائے رماتے ہیں کہ اسے بات بات میں لطیفے سوچتے تھے جن میں سے بات بڑے اچھے ہوا کرتے تھے فلاسفر اسے اس لیے کہتے تھے کہ ہر بات میں ایک نیا نکتہ نکال دیتا تھا ایک دفعہ روزوں کا ذکر چل رہا چل پڑا کہنے لگا کہ انہوں نے یہ محض سے ٹھنگ رچایا ہوا یعنی مولوں نے یا فکا کے ماہرین نے کہ سحری ذرا دیر سے کھاؤ تو روزہ نہیں ہوتا بلا جس نے بارہ گھنٹے فاقہ کیا اس نے پانچ منٹ سحری کھالی تو پانچ منٹ بعد سحری کھالی تو کیا حاض ہوا مولوی جھٹ سے پتوا دیتے ہیں کہ اس کا روزہ ضائع ہو گیا غیر اس نے اس پر خوب بحث کی صبح وہ گھبرایا ہوا تو اس خلیفہ بل کے پاس آیا زمانہ حضرت مسلم علیہ السلام کا تھا حضموسم کے زمانے کی بات ہے مگر چونکہ استعفی اول ہی درخت وغیرہ دیا کرتے تھے اس لیے آپ کی مجلس میں بھی لوگ کثر سے آ جائے کرتے تھے آتے ہی کہنے لگا کہ آج رات تو مجھے بڑی ڈانٹ پڑی ہے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا کہ رات کو میں بحث کرتا رہا کہ مولوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ روزہ دار ذرا شہری دیر سے کھائے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا میں کہتا تھا کہ جس شخص نے بارہ گھنٹے یا چودہ گھنٹے فاتحہ کیا ہو وہ اگر پانچ منٹ ڈیر سے صحیح کھاتا ہے تو کیا ہرل جائے اس بحث کے بعد میں سو گیا تو میں نے رویا میں دیکھا کہ ہم نے تانی لگائی ہوئی ہے فلاسفر جلا تھا اس لیے خواب میں بھی اسے اپنے پیشہ کے مطابق یاد آئی رسی ہیں دھاگا جو کپڑا بنانے کے لیے تو دونوں طرف میں نے کلے گاڑ دیئے. اور تانی کو پہلے ایک قلعے سے باندھا پھر میں اسے دوسرے قلعے سے باندھنے کے لیے لے چلا جب قلعے کے قریب پہنچا تو دو انگلی وجہ سے تانی ختم ہو گئی میں بار بار, بار کھینچتا کہ کس طرح اسے قلعے سے باندھ لوں مگر کامیاب نہ ہو سکا اور میں نے سمجھا کہ میرا سارا سوت مٹی میں گر کر تباہ ہو گیا چونچہ میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میری مدد کے لیے آؤ دو انگلیوں کی خاطر میری تانی چلی دھاگا جو تھا خراب ہو رہا ہے اور یہی شور مچاتے مچاتے میری آنکھ کھل گئی جب میں جاگا تو میں سمجھا کہ اس روزہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے مسئلہ سمجھایا ہے کہ دو انگلیوں جتنا فاصلہ رہ جانے سے اگر تانی خراب ہو جاتی ہے تو روزے میں پانچ تو پانچ منٹ کا فاصلہ کہہ رہے ہو اس کے وقت کوئی کس طرح روزہ قائم رہ سکتا ہے انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا اس نے کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑنا ہوتا ہے. اس کی ایک جگہ مسلم بہت اسلام فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم اور دسنا تو اسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک مجلس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کیا کسی نے گندم کی روٹی کھائی ہے ان دنوں لوگ زیادہ تر باجرہ جوار اور جو کھاتے تھے گندم شاز ہی ملتی تھی اور یہ پتہ لگ جاتا ہے کسی کے پاس گندم ہے تو سکھ خود سے لیتے تو عام لوگوں نے کہا کہ ہم نے گندم کی روٹی نہیں کھائی صرف ایک شخص نے کہا کہ گندم کی روٹی بڑی ملتار ہوتی ہے دوسروں نے پوچھا کیا تم نے گندم کی روٹی کھائی ہے اس نے کہا میں نے کھائی تو نہیں لیکن گندم کی روٹی ایک شخص کو کھاتے دیکھا ہے. کھانے کے والے چٹکارے لے کر کھاتا ہے جس سے میں سمجھا کہ گندم کی روٹی بڑی مزے دار ہوتی ہے تو ابھی تیز ذکر سما رہے ہیں کہ کھانے کا بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پھر ہم آیا کہ بعض لوگ مرغہ کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں شہری رس اللہ خان صاحب بھی میرے بچپن کے دوست ہیں انہیں مرغے کی ٹانگ بڑی پسند تھی حضرت مسلم علیہ السلط کو بھی بڑی پسند تھی اور ایک دوست جو فوت ہو گئے ان کا ذکر کرتے سماتے ہیں اگر کسی کو ساری وہ کہا کرتے تھے اگر کسی کو ساری عمر مرغے کی ٹانگ ملتی رہے کسی اور کے چاہیے لیکن بہرحال سماتے مجھے پسند نہیں اور اس کی وجوہات دانتوں میں کوئی تکلیف اس لیے بتائی سمایا کہ بہرحال بعض بار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو بہت مرغوب ہوتی ہیں اگر وہ چیزیں انہیں مل جائیں تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں لیکن وہ چیزیں بہت عدنا اور معمولی ہوتی ہیں اور پھر ان چیزوں کے حصول کے لیے بھی اور ہزاروں چیزوں کی احتیاط انسان کو باقی رہتی ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ پر ہمیں یقین ہو اور اگر خدا تعالیٰ ہمیں مل سکتا ہو تو پھر قطعی اور یقینی طور پر انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے حضرت مسم علیہ السلۃ اسلام اکثر کسی صوفی کا قول پنجابی میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ یا تو کسی کے جامن دامن سے چمٹ جا یا کوئی دامن تجھے ڈھانپ لے خدا تعالیٰ کا ملنے کے بعد یہ مثال فرماتے ہیں دوسرا یعنی اس دنیا کی زندگی ایسی طرز پر ہے کہ اس میں سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ یا تم کسی کے بن جاؤ یا کوئی تمہارا بن جائے اور مسلماتے ہیں یہی تین سے پیدا کرنے کا مقوم ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے جسے وہ ڈھال لیتا ہے اپنے آپ کو یعنی انسانی فطرت میں یہ بات دخل ہے داخل ہے کہ یا تو وہ کسی کا ہو کر رہنا چاہتا ہے یا کسی کو اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہے دیکھ لو ابھی بچہ ابھی بری طرح ہوش میں نہیں ہوش بھی نہیں سنبھالتا کہ کسی کے ہو جانے کے شوق, کا شوق اس کے دل میں گدگری پیدا کرنے لگتا ہے بلوغت میں تو کئی سالوں بلوغت تو کئی سالوں کے بعد آتی ہے لیکن چھوٹی عمر میں ہی لڑکیوں کو دیکھ لو وہ کھیلتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میرا گڈا میری گڑیا تیری گڑیا پھر ان کا آپس میں تعلق گڈا گڈیا کا ویاہ بھی بچے کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں پھر وہ لڑکیاں ماؤں کی نقل کر کے گڑیوں کو اپنی گود میں اٹھائے پھرتی ہیں یہ تو ہر معاشرے میں نظر آتا ہے انہیں پیار کرتی ہیں اور جس طرح مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس طرح وہ ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہیں کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کی ہو جائیں یا کوئی ہمارا ہو جائے اسی طور لڑکوں کو دیکھ لو جب تک وہ بیاہ نہیں ہوتا ان کا ہر وقت ماں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں بیاہ ہو جاتا ہے تو پھر بیوی تو اللہ تعالی اسی مضمون کی تو اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ خلق الانسان انسان انسانوں میں کہ انسان کی فطرت میں ہم نے یہ ماتا رکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا ہو کر رہنا چاہتا ہے اس کے بغیر اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی اور سب سے بہترین طریقہ کسی کا ہونے کا یہ ہے جس سے دین و دنیا دونوں ملتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور اس کے لیے کوشش کرے پھر حضرت مسلم عشق کے معیار اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گو مثال تو ایک پاگل کی ہے پھر ایسے پاگل کی جو فوت ہو چکا ہے اور گو وہ ایک ایسے پاگل کی مثال ہے جو میرا استاد بھی تھا مگر بہرحال اس سے عشق کی حالت نہ ہی ہو جاتی ایک میرے استاد تھے جو سکول میں پڑھایا کرتے تھے بعد میں وہ نبوت کے مدئی بن گئے ان کا نام مولوی یار محمد صاحب تھا انہیں حضرت مسیم علیہ السلام سے ایسی محبت تھی کہ اس کے نتیجے میں ہی ان پر جنون کا رنگ غالب آ گیا ممکن ہے پہلے بھی ان کے دماغ میں کوئی نقص ہو مگر ہم نے تو یہی دیکھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی محبت بڑھتے بڑھتے انہیں جنون ہو گیا اور وہ حضرت مسیمۃ علیہ السلام کی ہر پیش گوئی کو اپنی طرف منسوخ کرنے لگے پھر ان کا یہ جنون یہاں تک بڑھ گیا کہ وہ حضرت مسیمہ علیہ السلام سے قریب ہونے کی خواہش میں بعض دفعہ ایسی حرکات بھی کر بیٹھتے جو ناجائز اور نہ درست ہوتیں مثلا وہ نماز میں ہی حضرت مسیم علیہ السلام کے جسم پر اپنا ہاتھ تیرنے کی کوشش کرتے حضرت مسیم علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر بعض آدمی مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ جن ایام نے انہیں دورہ ہو وہ خیال رکھیں کہ کہیں وہ آپ کو پیچھے آ کرنا بیٹھ جائیں حضرت مسیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب آپ گفتگو فرماتے یا لیکچر دیتے تو اپنے ہاتھ کو رانوں کی طرف اس طرح لاتے جس طرح کوئی آہستہ سے ہاتھ مارتا ہے حضرت مسیم علیہ السلام جب اس طرح ہاتھ ہلاتے تو مولوی یارون صاحب محبت کے جوش میں فوراً کود کر حضرت مسیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جب کسی نے پوچھنا کہ مولوی صاحب یہ کیا تھا کیا کیا آپ نے تو وہ کہتے کہ حضرت مسیم علیہ السلام مجھے اشارہ سے بلایا تھا تو حضرت مسلم عورت نے مثال دے کے فرمایا یہ دیوانگی اور عشق کی حالت ہے کہ جب نہیں بھی توجہ دی جا رہی تب بھی محبوب کے غیر ارادی طور کو ہلنے والے ہاتھ کو اپنے قریب بلانے کا اشارہ سمجھتے ہیں ایک انسان جو جنونی ہو جاتا ہے لیکن ہم خدا تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کی طرف سے واضح اعلان کے باوجود کہ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ نہ نمازوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں نہ جمعوں پر بڑے احتمام سے باقاعدگی سے جاتے ہیں بس اس طرف رحمدی کو توجہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے واضح بلاوے پر لپیح کہتے ہوئے اس مضوب یا عاشق کی طرح پلانگ کر آگے آنا چاہیے اور نمازوں مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے ابھی تو چھٹیاں ہیں رخ بچے بھی لے آتے ہیں اپنے ماں باپ اور لیکن پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ حاضری کم شروع ہو جاتی ہے اس لیے اجازت دھانی بھی کروا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت اور ادائیگی کی کے حق ادا کرنے کی بھی توحی کتاب ہم رہے O que o...